اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشان تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کز میں کھائے اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزد کا عذاب پہنچی گا